آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو بندہ دن بھر میں پچاس مرتبہ مجھ پر درودِ پاک پڑتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مسافحہ فرماؤں گا صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدی چنل کے ناظرین مرحبا ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف مسلمان جب تک اسلام پر عمل کرتے رہے انہوں نے زمانے میں ہر طرح کا عروج دیکھا سیاسی سماجی معاشرتی علمی ہر سطح پر کامیابیوں نے مسلمانوں کے قدم چومے ایک وہ وقت بھی آیا کہ دنیا کی وہ اقوام جو اس دور میں سپر پاور سمجھی جاتی تھی انہوں نے مسلمانوں کی سائنسی ترقی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اس دور میں مسلمان جو تھے اسلام پر عمل کرنے کی بدولت قرآن و حدیث کا صحیح فہم رکھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ایسے عروج پر پہنچے کہ آج تک تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے تو اسلام نے سائنس کی فیور کی ہے اسلام جو ہے وہ مسلمان کو تجسس کی ترغیب دلاتا ہے اور پھر اس تجسس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے اور ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کائنات کی چیزوں کو اپنے لیے اپنے فائدے کی خاطر مسخر کرنے کی اجازت دیتا ہے آج کا سلسلہ اور سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے مفت اسلام جو ہے وہ سائنسی ترقی کے فیور میں ہے ہم نے اس حوالے سے ڈسکشن بھی کی تھی پچھلے سلسلوں میں تو اسلام جو ہے وہ سائنسی ترقی کی فیور کرتا ہے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 کہ اسلام علم کو کتنا فیور کرتا ہے جستجو کو تحقیق کو ریسرچ کو کتنا پروموٹ کرتا ہے اور کتنی اس کی ترغیب دیتا ہے قرآن پاک کے اندر تو جیسے بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کا فرمایا گیا چند ایک آیت میں نے پڑھی بھی تھی تو اب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن پاک کے اندر سائنس کے بارے میں کائنات کے بارے میں زمین کے بارے میں آسمان کے بارے میں سمندروں کے بارے میں انسان کے بارے میں جانوروں کے بارے میں پودوں کے بارے میں کائنات کے وجود میں آنے کے بارے میں اس کے اختتام کے بارے میں اتنی آیتی ہیں اتنی آیتیں ہیں کہ جن کی تعداد تقریباً تقریباً پانچ سو سے بھی زیادہ ہے پانچ سو سے زیادہ آیات جو یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرنے کے حوالے سے ہیں علم کے حوالے سے ہیں سوچنے کے حوالے سے ہیں تفکر کے حوالے سے ہیں اس کے باوجود یہ کانسیپٹ اسلام کے خلاف کیسے بن گیا کہ اسلام علم کے خلاف ہے یا اسلام دنیوی تعلیم کے خلاف ہے یا اسلام سائنس کے خلاف ہے سائنسی ترقی کے خلاف ہے ایک بات یہ دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ مشاہدہ بھی یہی ہے کہ دین داروں کے سامنے دینی مذہبی لوگوں کے سامنے اگر سائنسی ترقی یا سائنسی علم کی بات کی جائے تو وہ استفر اللہ باللہ نوزب اللہ کے میڈیکل کالج اور اس طرح اچھا دیکھیں دونوں چیزوں کے اوپر میں جدا جدا عرض کرتا ہوں جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ اسلام کے اتنی پروموشن کے باوجود پھر بھی اسلام کے خلاف یہ کانسیپٹ کیسے بنا اس کی دو وجوہات ہیں یا دو وجہ ہو سکتی ہیں اور مسلمانوں کے اندر جو زیادہ تر وجہ بلکہ غیر مسلموں میں بھی زیادہ تر یہی وجہ ہے کہ انہیں ایک تو دین کا علم نہیں اور دوسرا مسلمانوں کی تاریخ کا علم نہیں اگر دین کا قرآن کا صحیح طریقے سے علم حاصل کریں اور مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس علم ترقی اور اس پروگرس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے جیسے قرآن پاک کی روشنی میں اگر دیکھیں تو جیسے میں نے عرض کیا میں نے بہت ساری آیات پڑی تھی تو وہ ساری کی ساری آیات جب علم کی سائنس کی فیور کے اندر ہیں اور اسے اس کی طرف وہ راغب کرتی ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے جو اسلام کا سب سے بنیادی علم کا ذریعہ ہے قرآن جب اس کے اندر سینکڑوں آیات اسی کی فیور میں ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے لہذا پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو دینی, ہمارا جو دینی علم ہے جو ہمارے دینی علوم کا ذریعہ ہیں ان سے لوگ جاہل ہوتے ہیں غیر مسلموں کی اکثریت جو وہ قرآن تو نہیں پڑھتی ہیں؟ اچھا جو کچھ لوگ پڑھتے ہیں ان کے پیچھے بھی چونکہ نیت عام طور پہ غلط ہوتی ہے لہذا وہ اسی نظریے سے پڑھتے ہیں مسلمانوں کے اندر قرآن کو جاننے والے کتنے ہیں پھر اگر مسلمانوں میں جو سوال اٹھانے والے جو سوال اٹھانے والے ہیں وہ کتنے ہیں کہ اسلام سائنس کے خلاف اگر جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں آپ ان کو ذرا دیکھیں گے تو وہ سارے وہی وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا جب نہیں پڑھا تو جب اس کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی منسوب کر سکتا ہے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی وہ یہ کانسیپٹ کریٹ کرتے ہیں بناتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے سائنسی علوم کے خلاف ہے اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھی ہوتی تو مسلمان تو شروع سے ہی ایجادات اور علوم کے اندر ترقی کرتے آئے یہ جتنے بحری بیڑے جو سمندر کے اندر چلتے ہیں یہ حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر بہت بڑے پیمانے پر تیار کیے گئے اور ان کے اندر بہت زیادہ ان کے اندر انوینشن کی گئیں اور یہ بڑے اعلی سے اعلیٰ درجے کے تیار ہوئے اسی طرح اسلحہ سازی کے میدان کے اندر مسلمانوں نے بہت ساری چیزیں یاد کی پھر اس کے بعد ابھی اس وقت کی جو موجودہ سائنس ہے ان سب کی بیسکس ہیں ہی مسلمانوں کے اندر آپ تب میں دیکھ لیں تو طب کے اندر ابھی ایک صدی پہلے تک یورپ کی جو طب کی جو ادارے ہیں یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں وہاں پر اشفا پڑھائی جاتی تھی اشفا طب کی کتاب ہے اور ایک مسلمان سائنسدان کی لکھی ہوئی ہے اچھا اسی طرح جو یہ جغرافیہ ہے اسی طرح الجبرا ہے اچھا اسی طرح یہ علم فلکیات ہے تو یہ جتنے نام ہے خوارزمی ہے البیرونی ہے ابن سینا ہے ابن رشد ہے ابن الحسن ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ مسلمان ہی سائنسدان تھے اور انہوں نے ہی یہ ساری ایجادات کی اور یہیں سے یورپ پہنچی تھیں اور یہ مسلمانوں کے اندر تو یہ ایجادات اس زمانے میں ہوئی ہے کہ جب یورپ کے اندر کی تو حالت کا کچھ پوچھے ہی نا کہ وہاں تو وہ ان کا زمانہ جہلیت جس کو وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جہلیت تھا تو ان کے اس زمانۂ جہلیت کے اندر علم کا نور کس نے ڈالا یہی مسلمان تھے کہ جو اپنی فتوحات کرتے ہوئے اندلس تک پہنچے اسپین تک پہنچے وہاں مسلمانوں نے علوم کو رواج دیا اور علوم جو ہے وہاں پھلنا پھولنا بڑھنا پھیلنا ریسرچ یہ سارے شروع ہوئے وہاں پر یہ کرتبا کی یونیورسٹی یہ گھرناتا یہاں سے پھر سارا علم یورپ کے اندر پھیلنا شروع ہوا اور یہیں سے پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ روشنی پھیلنا شروع ہوئی پھر جب جن جن علاقوں تک مسلمان رہے وہیں ترقی ہوئی وہیں ریسرچ ہوئی وہیں تحقیق ہوئی وہیں علوم پروان چڑھے اور اس کے بعد پھر یہاں سے مسلمان جتنا جتنا پھیلتے گئے علم اتنا پھیلتا گیا ترقی اتنی ہوتی گئی تو یہ اسلامی تاریخ ہے تو اگر مسلمانوں کی تاریخ کا پتہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے ہی رکھی بعد والوں نے غفلت کی تو وہ ان کی غفلت ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام سائنس کے خلاف تھا اگر اسلام سائنس کے خلاف ہوتا تو اسلام تو پھر اس وقت بھی سائنس کے خلاف ہوتا جتنے سائنسدان تھے سب کو کہہ دیا جاتا ہے یہ کام ہی غلط ہے ان کے اس کام کو کسی نے غلط نہیں کہا انہوں نے دوسری غلط حرکتیں کی وہ دوسری بات ہے تو وہ تو لابمی بات ہے کہ آج کا سائنسدان بھی اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کی چوری اس لیے معافی ہو جائے گی کہ وہ سائنسدان ہے چوری کرے گا تو اس کی اپنی سزار. لیکن جو اس کی اپنی جو اس کا علم ہے اس کو کسی نے غلط نہیں کہا کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ خالمی صاحب کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں یہ میرے سینا البیرونی جو ہے یہ کدھر کا جغرافیہ لے کے آ کسی نے نہیں کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کے جتنے مسلمان سائنسدان جنہوں نے یہ سب علوم کو ترویج دی اور اسے رواج دیا ان کے کسی سائنسی چیز کی مخالفت نہیں کی گئی اس سے ہٹ کر ان کے کچھ کانسیپٹ تھے یا کچھ اور تھا اس میں بعضوں کے معاملات ہوئے ہوں گے لیکن سائنس کے اعتبار سے کم از کم مسلمانوں نے کبھی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا اس کو اپریشیٹ کیا مسلمان بادشاہ ہارون رشید خلیفہ ہارون رشید اس کے زمانے کے اندر دنیا بھر کے جو علما اسکالرس تھے وہ جمع کیے گئے اس کے بعد کے بادشاہوں کے آپ احوال پڑھے ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ بادشاہوں کے احوال لکھنے والے یا تو مغربی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نقطۂ نظر سے احوال لکھے یا مسلمانوں نے لکھے تو انہوں نے چند چیزوں کو فوکس کر کے لکھ دیا اور اوور آل جو ان کی ایک بھرپور پرفارمنس تھی جو علوم کے اعتبار سے تھی اس کی طرف توجہ کم دی ورنہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو اس کی تو مجلدات اور اس کی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی جلدیں تیار ہو جائے تو اب دو چیزوں سے جہالت جو ہے یہ یہ کانسیپٹ بناتی ہے جب مسلمانوں کے دینی علوم کے سب سے محفوظ ترین ذریعے قرآن سے جہالت ہوتی ہے تو پھر دینی احکامات سے ہی جہالت ہوتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے قرآن نے مسلمانوں کے کیا حکم دیا ہے غور و تفکر کا کتنا فرمایا ہے کائنات کے بارے میں کائناتی حقائق کتنے بیان کیے ہیں کائنات میں تفکر کرنے کا کتنا فرمایا ہے تو جب قرآن احکام سے جہالت ہے تو یہ کانسیپٹ بن سکتا ہے جی ہو سکتا ہے اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف اور اسی طرح جب تاریخ سے جہالت ہوتی ہے تو تاریخ سے جہالت کی وجہ سے پتا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے آج کیا کیا, کیا کیا اب رہا یہ سوال کہ بھائی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 لہذا جو میکسیمم بات ملتی ہے وہ دو چار افراد کے حوالے سے ملتی کہ انہوں نے کسی سائنس کی مخالفت کی اچھا پھر ان کی بھی مخالفت ڈائریکٹ سائنس کی نہیں ہوتی تھی اس کے پیچھے کچھ اور ریزن سمجھتے تھے ٹھیک جی. جی. لیکن وہ ریزن سمجھنے کے اندر وہ غلط تھے اچھا اب یہ بات کہ آج کے زمانے کے اندر جنہاں میڈیکل کالج کا نام آئے تو لوگ توبہ توبہ کرتے ہیں میڈیکل کالج تو ایک مثال دے رہا ہوں جی. بہت ساری ساری دنیاوی علوم اور جو بڑے ادارے ہیں ان کے اعتبار سے یہ بات ہے تو اب اس کے اوپر ارض یہ ہے کہ اگر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 یعنی اس کے اندر میڈیکل کے متعلق معلومات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے آپ کے فرامین سے میڈیکل کے متعلق جو چیزیں ثابت ہیں وہ اس, اس, اس, اس کے اندر مسلمان علماء نے باقاعدہ نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کیسے طب, طب نبوی کہا جاتا ہے اس کے اس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی چار چار چو صفات کی کتابیں ٹھیک تو میڈیکل کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے بہت اعلیٰ اب یہ ہے کہ اطراع کس پہ ہے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 جو چیزیں ہیں اخلاقی چیزیں ہیں ان کے اندر اگر غلط، غلطیاں ہیں وہ ایک اور چیز ہے اس طرح کی تو ہر ملک کے اعتبار سے ان کی اپنے کچھ نہ کچھ تو لاز ہوتے میڈیکل کے اندر یا آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں کوئی ان کے کو رولز ہوتے یا نہیں ہوتے تو وہ کیا وہ رولز جو ان انفورس کیے جاتے ہیں وہ کیا میڈیکل کے اوپر پابندی لگا دی انہوں نے <تصفح> وہ انہوں نے اسٹوڈینٹس کے لیے, کے لیے ہیں کہ بھائی کلاس کے ٹائم کے اندر یہ کسی درخت کے نیچے نہ بیٹھے ہوئے ہوں.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 سر اچھا سب یہ تو ماشاء اللہ آپ نے جو کلام فرمایا کہ اسلام سائنس کے خلاف نہیں بڑی وضاحت کے ساتھ اور اتنے حوالوں کے ساتھ اتنے جو جو ہسٹری بھی آپ نے بتائی مسلمانوں کے جادات کے وہ مختصر روشنی ڈالی یہ ساری چیزیں قبول ہیں لیکن آج جو لوگ ہسٹری کو نہیں جانتے وہ موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مسلمان چونکہ ابھی ان چیزوں سے پیچھے ہیں ٹھیک ہے وہ سائنس کی ان میں ترقی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ مسلم ہیں اور ایز اے مسلم ہونا ان کا جو ہے نا وہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے یعنی موجودہ دور میں اگر اسلام اتنا زیادہ سائنس کو پروموٹ کرتا ہے سمپل کوشچن ہے اتنا پروموٹ کرتا ہے غور و فکر کو تحقیق کو ریسرچ کو تو پھر مسلمانوں کو ایڈوانس ہونا چاہیے تھا نا کوئی ایجادات کرنی چاہیے تھی ان کو آج کے زمانے میں جو ہے نا وہ سائنسی علوم میں آگے ہونا چاہیے تھا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان پھر پیچھے کیوں ہیں دیکھیں اس کی وجہ تو بڑی باتیں ہے سائنسی ترقیاں جو ہوتی ہیں اس میں بہت ساری تو وہ ہوتی ہیں کہ جو آ, اچانک ہو جاتی ہے نا کوئی ایجاد ہے اچانک ہو جاتی ہے سائنسدان کے سامنے کوئی چیز آئی تو اس, کو, اس, کو, اس کے بارے میں ایک اویرنس ہوئی اور اس نے پھر اس کے اوپر ریسرچ کی تو وہ بن گئی لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کے پیچھے بہت زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے بہت زیادہ اسپورٹ انوالو ہوتی ہے اور ایک ماحول ہوتا ہے اس کے لیے اس ماحول کے اندر وہ کام کرتا ہے اب مسلمانوں کی جو پچھلی کئی سدیاں گزری ہیں وہ ایسی گزری ہیں کہ جس میں مجموعی طور پہ مسلمانوں کو اپنی ہی پڑی رہی مسلمانوں کو اپنی ہی پڑی رہی اور مسلمان پستی پسماندگی کا شکار رہے ظالم اور غاسب ان کے اوپر قابض رہے اور ان صدیوں کے اندر معاشی اعتبار سے مسلمان کمزور تھے تو معاشی فکر پڑی ہوئی تھی سماجی اعتبار سے تباہ ہو رہے تھے ان کو سماج کی فکر پڑی ہوئی تھی اپنی زندگی کے معاملات کے اعتبار سے پریشان تھے تو وہ ان کو حل کرنے میں لگے ہوئے تھے مسلمان حکمرانوں نے جو اس کے حوالے سے کردار ادا کرنا تھا کچھ انہوں نے اپنی غفلت سے نہیں کیا کچھ انہوں نے اپنی جہالت سے نہیں کیا اور کچھ انہوں نے اپنے مسائل کی وجہ سے نہیں کیا اب ایک سمپل سی بات ہے دو ایک کو دونوں کو پڑھنے کے لیے کہا جائے ایک کو بہترین انوائرمنٹ دیا جائے کتابیں فراہم ہے ماحول پرسکون ہے سب ہر چیز اس کو جو ہے نا بالکل پراپرلی پرووائڈ کی ہوئی ہے اور وہ بھی پڑھ رہے دوسرا وہ ہے کہ جس کو روزانہ پٹائی ہو رہی yep. اور اس کی پٹائی کے دوران کہہ رہے بیٹا پڑھ وہ کہہ رہا حضور پٹائی تو بند کرے پھر میں پڑھوں گا نا تو بھائی جس کی پٹائی ہو رہی ہے وہ اس طرح نہیں پڑھ سکتا جس طرح وہ پڑھ سکتا ہے جو پرسکون ماحول کے اندر ہے پچھلی صدیوں کے اندر صورتحال یہ رہی ہے کہ دو اسٹوڈنٹ تھے ایک مسلمان یعنی مسلم دنیا ایک مسلم دنیا یہ ریسرچرز تھے یہ تحقیق کرنے والے تھے محققین تھے دوسری طرف غیر مسلم محققین تھے غیر مسلم محققین کو ہر اعتبار سے سپورٹ اور ان کی حکومتوں کی طرف سے ان کے افاد کی طرف سے ان کے ملکی حالات کے اعتبار سے ان کی فیملی میٹرز کے اعتبار سے ان کو یہ ساری چیزیں موجود تھیں دوسری طرف جو مسلم باڈی ہے مسلم ورلڈ ہے یہ محقق تھی لیکن اس کی پٹائی مسلسل ہو رہی تھی اور پٹائی کے ساتھ کہا جا رہا تھا بیٹا پڑھ تحقیق کر تو فرق یہاں سے آتا ہے اب آپ دیکھیں وہ مسلم ممالک کہ جو اب اس طرح کے مسائل سے نکل چکے جیسے پاکستان تو کیا پاکستان اب سائنس کے اندر ویسا ہی ہے جیسا پاکستان بننے سے پہلے اس علاقے کی حالت تھی اب چونکہ اب یہاں کے جو باشندے ہیں جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ فری ہو گئے اب حکومت ان کو فنڈ پرووائڈ کر رہی ہے اب ان کو ایک انوائرمنٹ ملا ہوا اب ملکی حالات سے وہ ایک اس طرح سائیڈ میں کہ یوں نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب ہماری موت ہی آ جائے اب وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے لہذا اب جو پیس فل مائنڈ کے ساتھ اب کام کر رہے ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں اب پاکستانی سائنسی ترقی ہی کی اگر آپ لسٹ لیں تو دنیا کے بڑے بڑے کاموں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی شرکت موجود ہے ایون کے ابھی جو لیٹسٹ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے بگ بینگ کے حوالے سے اس کے اندر پاکستانی سائنسدان موجود ہے ٹھیک ہے دنیا کا سب سے بڑا دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ایکسپیریمنٹ بگ بینگ کے حوالے سے کیا گیا جس کے اندر پاکستانی شامل ہے ٹھیک تو اب چونکہ اب وہ انوائرمنٹ مل گیا لیکن اس کے باوجود کیا مثال ابھی پاکستانی کو کمپیئر کر لیں پاکستان اور امریکہ کو اب لے لیں کیا امریکہ کے سائنس دان کو جو سہولیات جو انوائرمنٹ جو اس کو فیسلٹیز ہیں کیا پاکستان کے سائنس دان کو بھی اتنی کیا سائنسی تحقیق کے لیے سائنسی تحقیق کے لیے کیا پاکستان کے سائنس دانوں کو اتنا ہی فنڈ اویلیبل ہے جتنا وہاں کے سائنس دانوں کو ہے تو جب وسائل کے اندر اتنا ڈفرینس ہوگا تو اسی کے اعتبار سے کام میں بھی ڈفرینس ہوگا کسی چیز کے اندر ایک فارچونیٹلی کہ ایک کسی وجہ سے کوئی غریب آدمی بھی بڑھ جاتا ہے بڑی اچھی ڈسکوری کر لیتا ہے یا انونشن کر لیتا ہے لیکن موسٹلی ایک لاجیکل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ ایک بہت بہترین انوائرمنٹ موجود ہے اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے اور جو بیچارہ حالات سے پریشان ہوتا ہے اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے تو جیسے دو افراد کے درمیان زندگی کے اندر یہ فرق آئے گا ان کے حالات کے اعتبار سے اسی طرح آپ مسلم دنیا اور غیر مسلم دنیا کو جب دونوں کو جدا جدا رکھ کے دیکھیں گے تو ان کے لیے انوائرمنٹ اور قسم کا تھا ان کے لیے اور قسم کا تھا یہ پٹائی کھاتے ہوئے ریسرچ کر رہے تھے وہ جناب بڑے مزیدار دار کے اندر کر رہے تھے تو یہ وہ فرق تھا کہ جہاں سے یہ فرق آیا ایک جناب اب تو ہمارے مسلم پٹائی نہیں نہ کھا رہی اب وہ تو ویسے کھا رہی ہے لیکن اس سے قطر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی پاکستان ہے کچھ اور ممالک ہے وہ تو چلے پیسفل کنڈیشن کے اندر اگرچہ وہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم مان لے کے نہیں چلے جی پیسفلی مانے آپ جیسے تیسرے سے ہم نے مان لیا اب یہ دیکھیں انہوں نے تین سے چار سو سال پہلے ایک کام شروع کیا ہم نے ساٹھ سال پہلے وہ کام شروع کیا ٹھیک ایک بندہ وہ پندرہ دن پہلے سے وہ دوڑ رہا ہے اور ایک کو کہا کہ تم آج دوڑنا شروع کرو تو کیا یہ دونوں دوڑ کے اندر برابر ہو سکتے ہیں پندرہ دن پہلے ہے وہ اتنا آگے ہی رہے گا جبکہ اس کے دوڑنے کے اندر مزید معاون بھی موجود ہیں وہ خالی میدان کے اندر دوڑا اس کو پہاڑیوں کے اوپر دوڑایا ہوا جھاڑیوں کے اندر گھسنا اس نے تو اولن تو زمانے کا اتنا ڈفرینس ہے کہ انہوں نے جو ایجادات کی اور جو سائنسی ترقی شروع کی وہ ایسے تین چار سو سال پہلے کی سولہویں صدی میں پندرہویں صدی کے اندر وہ اس کام کے اوپر لگے اور وہ تب سے لگے ہوئے ہمارے والوں نے ابھی شروع کیا یہ ابھی بےچارے اپنی مصیبتوں سے فارغ ہوئے اپنی اپنے اپنی جو دکھوں سے باہر لے کے کچھ کام کرنا شروع کیا تو پہلے نمبر پہ تو زمانے کا اتنا فرق دوسرے نمبر پہ پھر وہی سہولیات والا میٹر کہ اب ان کو جو اس وقت بھی ان کو سہولیات موجود ہے وہ مکھی پہ ریسرچ کریں تو جناب حکومت ان کو فنڈ لے کے آ جاتی کہ جناب مکھی پہ ریسرچ کریں واہ جی واہ واز. کیا بات ہے چلے جی یہ آپ کو جناب وہ دس پاؤنڈ دے دیے یہ دس لاکھ ڈالر آپ کو دیے اب ریسرچ کریں ہمارے والا بیچارہ جو ہے وہ بجلی کے اوپر بھی بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہو نا کہ میں آپ کو ہزار میگا واٹ کی بجلی بنا دوں گا اس کو بولتے تو جھوٹ بول رہا ہے تو جب ایٹیٹیوڈ ایسا ہے ترقی جن لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے جنہوں نے پرفارم کرنا ہے جنہوں نے اس کے اندر کردار ادا کرنا ہے جب ان کے ایٹی ٹیوڈ یہ ہے تو پھر نتیجہ بھی تو اسی کے مطابق نکلے گا نا بات یہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں دوڑائے دونوں کو ایک ہی میدان میں دوڑائیں دونوں کو ایک ہی طرح کی سہولیات دیکھ کے دوڑا اس کے بعد نتیجہ دیکھیں تو لہذا جو فرق ہے نا وہ فرق اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اسلام کی انوالومنٹ تھی اسلام کی آخر مثال کے پچھلے ساٹھ سالوں کے اندر کوئی مجھے ایسا کوئی فتوا ہو جو سائنس کے خلاف پچھلے ساٹھ سالوں کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اسلام کہیں رکاوٹ تھا مسئلہ حالات رکاوٹ تھے مسلم کے حالات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہے اب بہتر ہونے کی طرف جاتے ہیں تو پہلے سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں ابھی بھی آپ غیر مسلم دنیا کی مسلم دنیا کی ذرا حالات دیکھیں کیا ممکن ہے کہ جن ملکوں کے اندر ہر وقت جناب بم برس رہے ہیں جن کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے جن کے اندر قتلوں غارت گری ہوئی ہے وہاں کے ہم دانوں کو بولے کہ بھائی صاحب چلو سائنسی ترقیاں کرو جن کے بچے مر رہے ہیں جن کی بیویاں مر رہی ہیں جن کے رشتے دار مر رہے ہیں جن کے جناب بھانجے بھتیجے یتیم ہو رہے ہیں جن کی بہنیں بیٹیاں جو ہیں نا وہ بیوہ ہو رہی ہیں وہ کس کانسنٹریشن کے ساتھ وہ کس توجہ کے ساتھ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو کیا جن لوگ جو ممالک ترقی کر رہے ہیں کیا وہاں پر بھی یہی حالات ایسا نہیں ہے تو یہ ڈفرینس ہے حالات کا یہ اسلام کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے یہ مسلمانوں کے حالات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان سائنس کے اندر پیچھے جو آپ نے بات فرمائی یعنی ایک تجزیہ کرتے ہوئے تو اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جیسے مسلمان ان کے پاس اپشن تھا ایک طرح سے کہ وہ جب ان کے اس طرح کے حالات آئے کمزور اپشن جب مسلمان اس سکون کے اندر تھے نا کہ جس کے اندر اب دوسرے ہیں جی مسلمان ترقی کر رہے تھے ایسا ہی مسلمان ترقی کر رہے تھے جس وقت مسلمان غالب تھے مسلمان ممالک کے اندر امن و سکون تھا ان کو حکومت کی طرف سے سہولیات فراہم تھی مسلمان بادشاہ خلافا جو بھی ان کے حکمران ہوتے تھے وہ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے ان کو جو ویلکم کرتے تھے اس زمانے میں مسلمانوں نے ترقی لیکن جب حالات اڑٹ گئے جب حالات یورپ اس لیے ترقی نہیں کر پا رہا تھا کہ پادری پھانسیاں دے جا رہے تھے جو سائنس کی کوئی نئی بات لے کے آتا تھا اسے بولتے تھے بائبل کے خلاف ہے چلو چڑا دو اس کو تو اس وقت نہیں ہوا جب ان کی یہ رکاوٹیں ختم ہوئیں اور حالات اچھے ہوئے اس وقت انہوں نے کرنا شروع کیا لیکن اسلام کے اندر کبھی یہ رکاوٹ کبھی نہیں آئی کہ علماء نے اتفاقی فتویٰ دیا ہو کہ جناب یہ سائنس کے اوپر کام کر رہا ہے اس کو چڑھا دو پھانسی کے اوپر یہ سائنس کے اوپر بات کر رہا ہے یہ یہ قابل گردن زنی ہو گیا اس کو ایک پابندے سلاسل کر دیا جائے اسے جیل کے اندر ڈال دیا جائے یہ اسلام کے اندر کبھی نہیں ہوا حالات جب مسلمانوں کے اچھے تھے مسلمان ترقی کر رہے تھے اب چونکہ ڈفرنس بہت زیادہ ہو گیا ہے زمانوں کا بھی, کا بھی بھی اس سے مسلمان ہیں اور یوں پھر مسلمان ایک طرح سے ان کا ایک اسٹرانگ یہ بھی پہل ہو جاتا ہے نا کہ وہ ان چیزوں میں اگرچہ چیز ترقی نہیں کر سکے لیکن انہوں نے اپنا علمی سرمایہ دین کی حفاظت اپنا ایک معاشرے کو وہ ان اتنے سارے حالات کے باوجود ہی بچا کر ابھی تک لے آئے اور اب اگر پیس ہے تو پھر اس کو آگے فارورڈ لے کر چل رہے ہیں اس پر اور بھی تفصیلی کلام ہے میرے دل میں لیکن انشاءاللہ اور دن میں کروں گا کہ یہ کہ جو علمی سرمایہ علم دین سے متعلق تھا وہ تو محفوظ رہا جی لیکن جو سائنسی علوم اور دنیاوی علوم کے متعلق تھا وہ پیچھے رہ گیا آخر دونوں کے اندر وجہ فرق کیا ہے جی ان شاء اللہ اچھا یہاں پر مسلم ورلڈ کی بات ہوئی اسلام جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اب آج کل پھیل رہا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا گرو کرنے والا مذہب ہے اسلام کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جس جگہ پہنچتا ہے اس کے کلچر کو اپنا لیتا ہے ہندوستان میں عرب میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں افریقی ممالک میں تو اسلام جہاں ہے وہاں اس کلچر کو ضم کر لیتا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو ان تمام قسم کے کلچروں سے الگ کر کے ایک نیا اسلام نئے سرے سے جو اصلی اسلام کی شکل ہے اس کے مطابق لایا جائے تو یہ جو اس, یہ ایشو ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں اسلام نے ہمیں جو احکام دی ہم نے پچھلے سلسلوں میں اس پر بات بھی کی کہ قرآن میں احادیث میں اجماع امت سے اصول جو ہیں ان سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہیں یعنی کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے حلال و حرام کو بیان کر دیا گیا ہے پاک و پاک کو بیان کر دیا گیا ہے پردے کا کیا کنسپٹ ہے اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی گئی ہیں کتابوں میں موجود ہیں ان کے لاز موجود ہیں ان کے سب لاز موجود ہیں ان کے ساری شکے موجود ہیں اچھا اب یہ جب سارا کچھ موجود ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے کچھ ایسی کسی ایسی چیز پر عمل کرتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں والے اگر شلوار قمیض پہنتے ہیں اور وہاں والے جو ہیں وہ ان کا ان کی جو قمیض ہوتی ہے تہمد ہوتی ہے وہ پہنتے ہیں قمیض لمبی پہنتے ہیں کچھ جگہ پر ڈبہ پہنا جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام کے خلاف ہم نہیں کہیں گے ٹھیک ہے یعنی اسلام کے جو قانون ہیں جو بیسکس ہیں جو بنیادیں ہیں وہ واضح ہیں ان سارے ملکوں کی جن کی مثال دی گئی وہاں علما بھی موجود ہیں وہ بھی وہاں کے جو کلچر اس کے مطابق لباس پہنتے ہیں اچھا وہ اسلام پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ احادیث کو پڑھا پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن سیکھ سکھا رہے ہوتے ہیں کیرات ہو رہی ہوتی ہے ملائیشیا کے اتنے اچھے اچھے قاری صاحبان ہوتے ہیں دنیا اگر کسی بھی کونے میں جائیں تو مسلمان ہر جگہ پر ہیں تو ایسا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم اسلام کو وہ اصلی کی طرف لے جانا ہے ہم نے ساری یہ چیزیں ختم کرنی ہیں اور وہ کرنا ہے بعد اوقات یوں ہوتا ہے جب یہ اس طرح خود کو نئے سرے سے یوں کام کرنا شروع کرتے ہیں ساری چیزوں کو نگیٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ بعض جگہوں پر بلکہ بہت ساری جگہوں پر ایک بیجا قسم کی سختی آتی ہے حالانکہ اسلام جو ہے وہ دین یسر ہے اسلام جو ہے لوگوں کی طبیعتوں کو جو ہے نا وہ ان کے مطابق ایک طرح سے آزادی دیتا ہے ایسا نہیں کہ ہر جگہ پر اس کی پابندی لگائے ہر جگہ پر ان کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے بالکل جو ہے وہ قید کر, قید, قید کر دے ایسا نہیں ہے اسلام قید کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام جو ہے وہ اچھی قسم کی آزادی کا نام ہے تو اب یہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اسلام نے جو اصول قوانین دیے ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے ان پر کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کے بعد کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا تو جو آزادی ہے وہ اسلام میں شامل ہے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے باقی مزید جو کلام ہم سب سے ہم پوچھتے ہیں یعنی یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کریں گے ہم سب دیکھیے اس میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ شریعت نے ایک حد بندی کی ہے دین اسلام کے اندر ایک حد بندی ہے فرائض ہیں واجبات ہیں سنتیں ہیں مستحبات ہیں مباحت ہیں ایک پورا جو ہے نا ایک نظام ہے اس کے اندر احکام کی کے لازم ہونے کے اعتبار سے بھی درجات ہیں اور احکام کے منع ہونے کے اعتبار سے بھی درجات ہیں سب کو ایک ہی کیٹاگری کے اندر نہیں رکھا جا سکتا اچھا اب بعض لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ شے پیدا ہو جاتی جو آپ نے ابھی بیان کی ہے کہ جب وہ چیزیں کہ جن کا حکم عباہت کے درجے میں ہے یا مستحب کے درجے میں ہے اگر لوگوں پر یوں امپوز کریں گے کہ گویا وہ فرض ہیں تو لوگ بدک جائیں گے اور وہ کہیں گے دین بڑا سخت لیکن اگر جو حقیقی علم رکھنے والے علماء حقہ ہیں جب ان سے سنیں گے ان سے دین کو سمجھیں گے تو وہ اس کی جو کیٹگری ہے جو اس کی تقسیم کار ہے وہ اس کے مطابق بات کریں گے دینی اسلام جو ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام دین اسلام لے کر آئے آپ نے کچھ چیزیں تو بالکل نئے سرے سے ایک مکمل اس کی جو ہے نا وہ تفصیلات کے ساتھ عطا فرمائی اور انہیں معین کر دیا جیسے پانچ نمازیں پانچ نمازیں ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے چلتی آ رہی تو خرابی آ تھی خرابیاں آ گئی تھیں تو آپ نے صحیح کر دیا پانچ نمازیں ہیں روزے تھے روزے ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے لیکن اس کی تعین کر دی رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کی مختلف صورتیں تھیں لیکن اس کی دین اسلام کے اندر تعین ہوگی کہ سال کے بعد اپنے مال کا ڈھائی فیصد بطور زکوٰۃ کے ادا کرنا جو مال کی زکوۃ ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنبی پاک علیہ السلاۃ والسلام نے پوری تفصیلات کے ساتھ نئے سرے سے عطا فرما کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو پہلے سے موجود تھی لیکن ان میں خرابیاں آ چکی تھیں جیسے حج حج تو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ السلام سے چلتا آ رہا تھا <سلام> ابراہیم علیہ اللہۃسلام کو حکم دیا گیا تھا لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں لیکن اس کے اندر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکوں نے کافروں نے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دی ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا طواف کرتے ہوئے سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا قریش کا مزدلفہ تک ہی ٹھہرا وہیں سے واپس آ جانا مکے نہ جانا یا ایک انہوں نے رسم بنا دی کہ جب حج کے لیے گھر سے نکلے اب اگر کوئی کام یاد آ گیا گھر واپس تو اور گھر واپس آنا ہے تو اب دروازے سے نہیں آ سکتے اب پچھلی طرف سے دیوار توڑ کے اندر آئیں گے یہ اس طرح کی بدعات یا غلط چیزیں کہ شرکیاں حج کے اندر شامل کر دی تو ایسی عبادتیں جو پہلے سے چلتی آ رہی تھیں اس میں بگاڑ آ گیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو درست کیا ان کے بگاڑ کو دور کیا اور ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ آپ نے پیشورما دیا اب اس کے بعد معاملات کے اندر آپ نے کچھ جو منع کی صورتیں ہیں وہ آپ نے بیان فرما دی اور بہت ساری چیزوں کو آپ نے اجازت دے دی, دی ان کو چلنے دیا جیسے سود چلتا آ رہا تھا آپ نے منع فرما دیجیے اسلام کے ذریعے سود کی ممانت ہو گئی اس سے پہلے سود کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا لیکن یہ بے سلم بے استسنا بے سلم یہ کہ پیسے پہلے دے دی دیے دی مال بعد میں اٹھانا ہے بے اس طرح آرڈر پر بے جسے ہم کہتے ہیں آرڈر کے اوپر خرید یعنی آرڈر دیا اور سامان تیار ہو جائے گا اور ہم پیسے دے دیں اسے بے اِن اسی کہتے ہیں یہ چلتی آ رہی تھی نبی پاک علیہ السلام نے کوئی منع نہیں کیا چلتی رہی تو ایسی بہت ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو معاملات کے اندر تھی اور وہ چلتی آ رہی تھی اور نبی پاک علیہ السلط اسلام نے اس کو چلنے دیا ان کے اندر کوئی منع نہیں فرمایا اب اس کے بعد آ جاتی ہیں کلچرل چیزیں کلچرل چیزوں کے اندر کچھ وہ تھی کہ جن کے اندر اسلام کے خلاف چیزیں تھیں ان کو روک دیا گیا کچھ وہ چیزیں تھیں کہ جن میں اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی ان کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ان کی اجازت دیتی کچھ عیدیں چلتی آ رہی تھیں مہرگان کے نام سے نیروز کے نام سے اللہ تعالی نے اس کی جگہ دو عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ فرما دی لہذا چونکہ اسلامی تہوار آ اور ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر ہیں کہ ایک روز ایک رمضان کے بعد آتا ہے ایک زیادہ کے جو وہ دس تاریخ کو آتا ہے اور اس کے پیچھے سنت ابراہیمی کی یادگار ہے لہذا وہ جو دوسروں کی عیدیں چلتی آ رہی تھی جو زیادہ تر مجوسیوں کی طرف سے لی گئی تھی ان کو منع کر دیا گیا اور ان کو ان کی جگہ رکھ دیا گیا باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں لباس کے اعتبار سے کھانے کے اعتبار سے پہننے کے اعتبار سے اپنے کسی میلے کے اعتبار سے ان کے اندر جو اسلامی اخلاقیات ہیں ان کی تعلیمات ان کے ساتھ جوڑ دی گئی کسی سے منع نہیں کیا گیا لباس کے اندر نبی پاک علیہ صلاح وسلم عرب شریف میں تشریف لائے عرب کے اندر جو لباس چل رہا تھا نبی پاک علیہ سلاط وسلم اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی آپ نے کوئی نہیں فرمایا کہ بھئی یہ لباس نہیں پہنا یہ والا پہننا ہاں ان کے اندر چند ایک چیزوں کے اندر مانت فرمائی سور, بیان کر دی مرد وہ لباس نہ پہنے جو عورتوں سے ملتا جلتا ہو عورتیں وہ لباس نہ پہنے جو مردوں سے ملتا جلتا ہو ایسا لباسنا پہنا جائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بدن کے وہ اعضا کے جن کو چھپانا ضروری ہے وہ اس کے اندر ظاہر ہو جائیں ایسا لباس نہ پہنا جائے جس سے تکبر انانیت اور بڑاپن ظاہر ہو جیسے لوگ لباس پہن کے تکبر کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے لباس کے حوالے سے بیان فرما دی اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر کوئی پابندیاں نہیں رکھیں چند ایک اور ہوں گی لیکن وہ چاندے کی ہی ہیں وہ چار پانچ ہیں اس سے زیادہ نہیں اسی وجہ سے دنیا کے اندر ہمارے یہاں شلوار قمیص پہنی جاتی ہے لیکن اس زمانے کے اندر تو یہ کرتے کے ساتھ جو ہے وہ تہون بنا جاتا تھا لیکن آج ہمارے اوپر کوئی ضروری نہیں کہ ہم جناب تہبند باندھ پھر ہم تو شلوار استعمال کرتے ہیں ہم تو پاجامہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح لباس کے اندر اب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چیز یہ آ جاتی ہے اچھا اسی طرح کھانے پینے کے اندر کھانے پینے کے اندر ایک اپنی محبت کے اعتبار سے تو ہم کرتے ہیں کہ ہم مٹی کے برتن کے اندر جو ہے وہ کھانا کھائیں اس کے اندر پانی پیئے لیکن وہ یوں کہ نبی پاک صلاحت وسلم اس میں پیتے تھے تو ہمیں اس سے محبت ہے لہٰذا ہمیں اس چیز سے محبت ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے ورنہ آپ لوہے کے برتن استعمال کر لیں آپ پیتل کے برتن استعمال کریں آپ تانبے کے برتن استعمال کر رہے آپ پلاسٹک کے برتن استعمال کریں شرعی اعتبار سے ان میں ایک ذرا برابر ذرا برابر ممانعت نہیں ہے ممانعت کس کے اندر ہے تین چیزوں کے اندر نمبر ایک سونے کا برتن اس میں بنا نمبر دو چاندی کا برتن اس میں بنا نمبر تین وہ برتن کہ جسے تکبر کے طور پہ استعمال کیا جائے تفاخر کے طور پہ استعمال کیا جائے تو اب یہ جو تفاقر کے طور پہ ہے لوگوں کو گھٹیا سمجھنا خود کو بڑا سمجھنا لوگوں کو عقید سمجھنا ان پہ ان کی غربت کا جو وہ تاثر دینا اپنی عمارت ان کے اوپر جھاڑنا یہ جو چیز ہے یہ منع ہے لیکن یہ خارجی وجہ سے منع ہے سونے چاندی کے برتن منع ہے اس کے علاوہ جس برتن میں مرضی استعمال کرے اسی طرح لباس کے اندر ہے لباس کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لباس جیسے جو ہم سفید لباس پہ سفید لباس نبی پاک علیہ وسلط والس نے پسند فرمایا تو ہمیں اس وجہ سے پسند ہے ورنہ دوسرے لباس پہننا چاہیے تھا صحابہ کے پہنتے تھے صحابہ کے ہر طرح ہر رنگ کے لباس پہنتے تھے لیکن نبی اباک علیہ السلط کی پسند کی وجہ سے ہم اسے پسند کرتے ہیں آپ کے پہننے کی وجہ سے ہم اسے پسند کرتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کا تعلق کھانے پینے پہننے آنے جانے سفر یہ وہ ان میں کسی چیز کی ممانت نہیں ہے تو یہ جو ہے نا کہ کلچرل چیزوں کے بارے میں اسلام کا اصول کیا ہے تو اس کے اندر سمپل اصول یہ ہے کہ اگر اس میں اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی چیز کو جز پایا جاتا ہے ریموو دیٹ اس سے ہٹا دیا بکیا وہ شے جو ہے وہ ان کی مرضی ہے. اب مثال کے طور پر بنگلہ دیش کے اندر جو ہے چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں مچھلی زیادہ کھائی جاتی ہے تو کیا آپ ان کو مجبور کریں گے کہ نہیں جو پاکستان میں کھایا جاتا وہی وہ کھائیں یا جو عرب شریف میں کھایا جاتا وہی وہ عرب کے اندر جو ہے زیتون کا تیل ہے کھجور ہے اور جو ہے وہ کیا نام اونٹ کا گوشت ہے یہ کھایا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہمارے ہاں نہیں کھجور اس طرح کھا جاتے ہیں ہمارے زیتون نہیں اس طرح استعمال کیا جاتا ہمارے ہاں اون کا گوشت اس طرح نہیں استعمال کیا جاتا تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی کلام کیا ہو ہوئے چونکہ تم لوگ کھجور نہیں کھاتے لہذا تم کسی جرم کا ارتقاب کرو یا تم لوگ زیتون کا تیل نہیں استعمال کرتے لہٰذا تم کسی غلطی کے مرتبہ ہوتے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے کوئی نہیں تو کھانے پینے پہننے کے اندر ہر کوئی اپنی جگہ آزاد ہے کوئی کسی ملک کے اندر کوئی لوگ سبزیاں پسند کرتے ہیں کچھ گوشت پسند کرتے ہیں اب اس کے اندر صرف اتنی شریعت نے لگا دی کہ بھائی نہیں کھانا اس کی ممانت کر دی اس کے علاوہ درندے ہیں ان کے کھانے کی ممانت کر دی اور موسٹلی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو ان کا بتا دیا اب ان کے اندر آپ کی مرضی ہے مٹن ہے بیف ہے چکن ہے اب آپ نے اس کی ستر کیا سات سو بنا کے کھانی ہے شریعت فرماتی ہے و شرابو ولا تشریف کلو ماتی مارزا کو وشکر کھاؤ ہمارے دیو پاکیزہ رسک میں سے اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کن تم تاب اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو تو جو اصل تعلیمات ہیں وہ یہ اب اس کے ساتھ مستحبات عمل کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ ایک جداگانہ چیز ہے لیکن وہ لازمی نہیں ہوتی وہ لازمی نہیں ہوتی وہ اپنے ثواب میں اضافے کے لیے جنت میں درجات بڑھانے کے لیے اور ایک تقویٰ کے زیادہ قریب ہونے کے لیے وہ چیزیں ہیں لیکن اس طرح کی چیزوں کے اندر شریعت سختی نہیں کرتی لہٰذا کلچرل چیزوں کے اندر بھی یہی ہے ہو سکتا ہے کسی برادری کا شادی کے موقع پہ کوئی کلچر ہو دوسرے کا کوئی کلچر ہو تیسرے کا کوئی کلچر ہو اب جیسے مثال کے طور پہ یہ سیرا باندھنا ہے. شادی کے موقع پہ سیرا باندھا جاتا ہے یہاں پہ شیرا بھی نہیں باندھا جاتا کراچی کے اندر تو شیرا بھی نہیں باندھا جاتا پنجاب کے ایریے کے اندر ہندوستان کے اندر شیرا باندھا جاتا ہے شرید کے صرف کوئی منع نہیں کہہ باندھ کے خوش ہے تو ہو لے اس کو ایک بندہ اگر شہرا باندھ کے اس پوری بارات کے اندر نمایاں ہو جاتا ہے کہ آن جناب ہے جن کے لیے ساری محفل سجائی گئی ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر ہو لے لے دو اس کو ایک آدمی شادی کے موقع پہ شیروانی پہنتا ہے بڑی خوبصورت مہنگا لباس پہنتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہاں یہ ہے کہ اس کے ذریعے تکبر کا اظہار نہ کرے یا اس کے اندر اتنا نہ گھس ہے کہ جناب غربت کے مارے برا حال ہے شیروانی چالیس ہزار کی پہننی ہے تو وہ تو اپنے پاؤں پہ کورانی مار کے یا اپنے ٹانگے چادر سے زیادہ پھیلانے کا جو مسئلہ ہے وہ ایک جدا چیزیں ہیں. لیکن عبداللہ کو ہزار لباس پہنا دیں اب کو ہزار لباس پہنا دیں شریعت کوئی منع نہیں کرتی اور جتنی اس طرح کی چیزیں شرید کوئی منع نہیں کرتی تو بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر میک اپ ہے میک اپ کے اندر شرید نے کہیں منع نہیں کیا عورت ہزار قسم کا میک اپ کرے سب جائز ہے ایک دو کیو اس کے ساتھ ایک دو کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ ایک ایسا میک اپ نہ ہو کہ جو بدن کے اوپر ایسے چپک جائے کہ اس کے اوپر پانی نہ گزرے اور عورت کا وزو نہ ہو سکے تو اب یہ اصل میک اپ سے منع نہیں کیا گیا اصل یہ ہے کہ یہ ایک عبادت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے لہذا اس رکاوٹ کو ہٹانے کا فرمایا گیا اب اس کا متبادل آپ دس میک اپ کر لیں اس کے متبادر دس میک اپ کر لیں کوئی غرض نہیں ہے اسی طرح بدن کے اوپر اگر یہ میک اپ کرنا ہے تو اس کے اندر کوئی ناپاک شہنی ہونی چاہیے تو اب ناپاکی سے روکا گیا ہے میک اپ سے نہیں روکا گیا ناپاکی سے روکا گیا عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ میک اپ کرے وہ اس کے لیے آراستہ ہو وہ اس کے لیے اچھے کپڑے پہنے اس کے لیے جو ہے وہ زینت اختیار کرے اس کے لیے مستحب ہے تو یہ تو شریعت ہے الٹا اس کو مستحب کرار دے دیا تو جتنی شریعت کی اس طرح کی چیزیں ہیں جب انہیں اپنے اپنے مقام پہ رکھ کے دیکھتے ہیں تو ان میں بذات خود کہیں ممانت نہیں ہوتی اس طرح کی کلچرل چیزوں کے اندر خارجی طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ممانت کی وجہ پائی جائے سبحان اللہ مدی چینل کے ناظرین یورید اللہ بیکم السرا ولا یرید البیکم السرا اللہ سبحان و تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ سبحان و تمہارے لیے مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا اللہ اکبر اور اسلام کی جو خوبی ہے آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ اسی خوبی کو جو ہے وہ ایپ بنا دیتے ہیں یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ آپ دنیا کے کسی خطے سے ہیں کسی رنگ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اسلام آپ کے اس انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ رکھتے ہوئے آپ کو اپنی تعلیمات کو آپ پر نافذ کرتا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں مہیا فرماتا ہے تو یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام ہر جگہ قابل عمل ہے اسلام ہر جگہ قبول کیا جاتا ہے اور ہر جگہ اس کے نور سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم